إن الحمد لله نحمده ونستحيله ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأدي الله فلا نظل له ومن يضلل فلا خادي له وأسد والله إله إلا الله أسد ون محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحد خاته ولا تبوطن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم للنفس واحدة وخلق منها زوجها وبثلوا هما رجالا شخيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون ربي والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُلِحِ الله وَرَسُولَهُمْ وَقَدْ قَارْتَ فَوْضًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة عن أبيعيب المصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم من شوال لعبد من النار أو كما قال وقال اطباب معذر بھائی بزرگوں اور دوستوں آج سگوال کی آٹھ تاریخ ہے شوال کے مہینہ بڑا ہی عبیب مہینہ ہے ڈر کے دمان جاہلیت میں اس مہینے کو منحو سمجھتے تھے اور اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنا یا بڑا کوئی کام کرنا تجارت کی شروعات کرنا ان تمام چیزوں کو وہ غلط اور منحو سمجھتے تھے حالانکہ سارے مہینے اللہ رب العمین کے بنائے ہوئے ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو بعض برفوقیت دی ہے فضیلت دی ہے لیکن کسی مہینے میں کسی گھڑی میں کسی دن کے اندر کوئی نفوست نہیں ہے فطاشا اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنا عئے سمجھتے ہیں جبکہ میری شادی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے اور اسی مہینے کے اندر میری رخصتی بھی ہوئی ہے اور میں نہیں جانتی کہ آپ کی جو اور دیگر متحرات تھیں ان آپ کے پاس مجھ سے زیادہ کسی کو مقام اور مرتبہ ملا ہو تو وہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ اگر اس مہینے کے اندر شادی کرنا منحوس ہوتا غلط ہوتا عیب ہوتا تو پھر مجھے وہ مقام اور مرتبہ وہ فضرت نہیں ملتی جو مجھے ملی جبکہ میری شادی شوال ہی کے مہینے کے اندر ہوئی شوال عظمت کا مہینہ ہے اور شوال کی پہلی تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان عید مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں اور شوال کے مہینے سے حج کی شروعات ہوتی ہے اللہ ماتا کے حج و شروع معلومات حج کے معلوم مہینے ہیں کون سے مہینے ہیں شوال دل قیدہ اور دلیجا کے شروع کے دس ایام یہ حج کے ایام اور حج کے مہینے کے حج کہے جاتے ہیں حج اسلام کے اندر پانچواں اہم رکن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہو جسمانی صداد ہو تو اسے آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے اس رکن کی ادائیگی کی شروعات شوال کے مہینے سے ہوتی ہے لہذا شوال عظیم مہینہ ہے یہ مہینہ نہ اس بلّہ منہوس مہینہ نہیں بلکہ کوئی بھی مہینہ منہوس نہیں ہے سارے مہینوں کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے اس نے کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست کوئی چیز نہیں رکھی ہے انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے انسان چاہے تو اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنا دے نیکیوں کا مہینہ بنا دے اور چاہے تو اس مہینے کے اندر گناہ کر کے اس مہینے کو اپنے لیے ابالے بنا لے یہ آدمی کے اپنے عمل کی بات ہے ورنہ کسی گھڑی اور کسی مہینے کسی دن کے اندر کوئی نحوس اللہ رب العادمی نے رکھی ہے اور پھر شوال کا مہینہ تو بڑا عظیم مہینہ ہے میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماتے ہیں ابو ایوب السائی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد سوال کے چھ روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا اور اگر کسی آدمی کی آگ بن جائے اور ہر رمضان کا روزہ رکھتا ہے سوال کے روزے رکھتا ہے چھ روزے تو گویا کہ اس نے زندگی بھر کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے زندگی بھر کا روزہ رکھا تو اس سے شوال کے روزوں کی فبیلت ہے کہ رمضان کے بعد سوال کے جو شیر روزے رکھتا ہے اللہ رب العمین گویا کہ اسے پورے سال تاجر اور سواب دیتا ہے ایک نیکی دس گنا کر کے دی جاتی ہے آپ چھ دن کا روزہ رکھیں گے گویا کہ آپ کو دو مہینے کا سواب ملے گا اور تیس دن کا آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو اللہ رب العالمین نے دس, دس مہینے کا سراب دیا اس طریقے سے گویا کی پورے بارہ مہینے کا سراب ملتا ہے جو آدمی شوال کے شے روزے رکھتا ہے کے شیر روزے کیسے رکھے جائیں گے اس کے اندر اسلام کے اندر ساتھ ہے آپ چاہیں تو شروع کے دنوں میں رکھ لیں چاہے درمیان میں رکھ لیں آخری دنوں میں رکھ لیں چاہے تو ناگا کر کے رکھ لیں چاہے بغیر ناگا کر کے رکھ لیں لگاتار رکھ لیں کہ آپ کے اپنے اوپر صرف فرض یہ ہے یا ضروری یہ ہے کہ یہ شوال کے مہینے کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کا لفظ استعمال کیا لہذا جو شوال کے مہینے میں روزہ رکھے گا اسے یہ عجر ملے گا کہ اللہ حردان اسے پورے سال کا سواب دے گا روزوں کی بڑی اہمیت ہے اور روزہ یہ بڑا اہم عمل ہے بڑی اہم عبادت ہے ابو وہ اماما رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہنا کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے تو میرے نبی نے فرمایا علیہ لا صومن تم روزے کو لازم پکڑ لو کثرت سے روزے رکھو کیونکہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے آپ نے سریف کے ذریعے سے روزے کی اہمیت اور فکرت بیان کی کہ آپ روزہ رکھو گے تو اللہ ربان آپ کو جہنم سے آزاد کرے گا اور آپ کو جنت دن داخل کرے گا اور جس طریقے سے اور عبادات ہوتی ہیں اس میں فرض عبادتیں ہوتی نفلی عبادتیں ہوتی ہیں ایسے ہی روزوں کے بارے میں بھی فرض عبادت روزے ہیں اور نفلی روزے ہیں فرد روزوں کا مہینہ تو رمضان کہا ہے جو گزر چکا ہے جو خوش نصیب ہوگا اسے وہ مہینہ آئندہ سال ملے گا لیکن نفری روزوں کے دروازوں کو اللہ رب نے ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے جیسے فرد نماز ہوتی ہے مصنون نمازیں ہوتی ہیں زکوٰۃ فرد ہوتی ہے اس کے علاوہ مصنون صدقات و خیرات ہوتے ہیں ایسے ہی رمضان کا روزہ فرد ہے اور رمضان کے روزوں کے علاوہ جو روزے ہیں روزے ہیں انہی میں سے شوال کا شعر روزہ ہے ہر مہینے پھر تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ ہے اس طریقے سے پیر جمعرات کا روزہ ہے عرفات کے ارفا روز، کا روزہ ہے ماہ محرم کے روزے آشورہ کے روزے ہیں یہ سارے روزے یا شادان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا یہ سارے روزے نفلی اور مصنوع روزے کہلاتے ہیں جیسے حج فرض ہوتا ہے جس کو اللہ رب الامی نے مال سے نوازا جسمانی ستارت ہو اس پر حج فرق ہے زندگی میں ایک بار اس کے بعد اس کے اوپر نفلی حج ہو جاتا ہے اگر وہ حج کرے گا اس کے علاوہ تو نفلی حج ہوگا تو اس طریقے سے روزے بھی فرض ہوتے ہیں مصرون ہوتے ہیں فرض روزوں کا دروازہ اگرچہ ابھی بند ہو گیا یہ رمضان کے مہینے فرض روزوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن مصرون روزوں کا دروازہ اللہ حرب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیا اور یہ روزوں کی فضیلت ہے کہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے کیوں اس لیے کہ جہنم کو اللہ حرب العالمین نے شہرتوں سے بھیج دیا اور شہرتوں کو توڑ دینے والی چیز روزہ ہے اسی لیے ہمارے عمری صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہمارا شرط الشباب من سطح امین کمول با خل فعی نہ عبد البصر الحسن الفر عمر لمبیہ صطح علیہ بسوم فی نہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو روزہ شادی کی طاقت رکھے شادی کرے تو کی شادی شہوتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے شرمگاہ کے بات کرنے والی چیز ہے نگاہوں کے بات کرنے والی چیز ہے اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے کیوں اس لیے کہ روزہ شہبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہوتی ہے جہنم کو اللہ رب العالمین نے شہبتوں سے گھیر دیا ہے اور شہبتوں کو توڑ دینے والی چیز روزہ ہے اس لیے جو انسان روزے پر مدامت برتتا ہے روزہ رکھتا ہے فرد روزے روزوں کے احترام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے عذاب کرتا جہنم سے دور کرتا ہے اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان صحیح راستے سے بٹکتا ہے ایک تو انسان کے پاس شہوتیں ہوتی ہیں اور ایک انسان شیطان کے بہتاؤں میں آتا ہے کو ختم کرنے کے لیے روزہ اللہ رب العالمی نے ہمارے لیے فرض کیا رمضان کے باقی روزوں کو مصروم قرار دیا اور رمضان کے مہینے میں اللہ ہر غلامین نے کو جکڑ کر کے نیکی کے راستے کو آسان کر دیا اسی لیے رمضان کا مہینے کی حکمتوں میں جو سب سے افدل مہینہ ہے اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ کہ روزہ توڑ دینے والی چیز شرطوں کو انسان شروعوں ہی سے گمراہ ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ کر کے اور پھر شیطان کے بہتاؤ میں آ کر کے اور یہ دونوں چیز رمضان کے مہینے میں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے رمضان کا مہینہ سب سے ابدل مہینہ خراب پایا اس اور بہت سارے اسباب ہیں بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن اسباب و حکمتوں میں سے ایک عظیم حکمت یہ بھی ہے اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ بتاتے کہ سیاح و یہ سجن نبیل عبد النار روزہ ڈھال ہے اور روزے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے روزہ آڑ ہے ڈھال ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اس طریقے سے روزے داروں کے لیے اللہ حقور ازین نے باقاعدہ ایک دروازہ ہے جس کا نام رکھا گیا ریان اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے یہ نہیں صرف رمضان کے روزے رکھنے والے نہیں بلکہ جو بھی انسان روزہ رکھتا ہے مصروف روزوں کا احترام کرتا ہے ایسے تمام لوگوں کے لاہ غلامی نے بابریان بنا رکھا ہے جسے جس روزے دار ہی داخل ہوں گے تو روزوں کی اسلام کتنے بڑی اہمیت حاصل بڑی فضیلت ہے تو رمضان کے روزے گر کے ختم ہو گئے ہیں فرد روزے لیکن مصروم روزے ابھی بھی مارے لیے ہیں اور اس کے دروازے ہمیشہ کیلئے اللہ حرب اللامی نے کھول دیا ہے تو شوال کا مہینہ ہے شوال کے شیر روزے رکھے گا اللہ حربان اس کے پورے سال کو عجودہ ہے شوال کے روزوں کے ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کی کیا شوال کے روزوں کے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے رمضان کے روزوں کی فضا کرے اس کے بعد ہی شوال کے روزوں کو رکھ سکتا ہے یہ ایک سوال ہے اگر کسی کے بارے میں اہل علم کی دور رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے فرد روزوں کو رکھ لے قضا کر لے اس کے بعد سوال کے روزے رکھے ایک رائے کی یہ ہے تو اس لیے کہ رمضان کے روزے فرد ہیں اگر آپ نے کسی عذر کے بنا پر اسے نہیں رکھا تو پھر کیونکہ فرض ہے آپ کے ذمہ ضروری ہے سوال کے روزے آپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے لہذا آپ کیا کریں پہلے فرد روزے رکھ لیں اس کے بعد پھر آپ شوال کے روزے رکھیں یہ علما کا یہ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے جو دوسری رائے ہے کی وہ یہ ہے کہ سوال کے روزوں کے لیے رمضان کے روزوں کی اضافہ ضروری نہیں ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں ایک دلیل تو اللہ رب العامن کے فرمان ہے کہ اللہ ابادا کی سمن کانا مریض اور عدت تم عام الخر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی کو پورا کرے وہ دوسرے دن کون سے ہیں اس کی تحدید نہ قرآن کے اندر کی گئی نہ حدیث کے اندر کی گئی بلکہ اس کو شریعت کے اندر آنے والے شابان تک موخر کر دیا گیا ہے اسی لحاظ حضرت آشا فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر جو رمضان کے روزوں کی خزائیں ہوتی تھی ہم انہیں شابان کے مہینے میں رکھتے تھے شابان کے مہینے میں کیونکہ شابان تک اللہ حران دی ہے شابان تک انسان کے روح اگرچہ افضل اور ضرور بہتر یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ خیر کے کام میں آگے بہل کرے گا اس کے لیے بہتر ہوگا لیکن یہ کہنا کہ جب تک انسان رمضان کے روزے نہیں رکھ لیتا شوال کے روزے رکھنے کا اس کو حق حاصل نہیں ہے یا شوال کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے یہ قول میرے بھائیو صحیح نہیں ہے اس قول کے اندر تشدد ہے اور اسلام کے اندر آسان اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العامین نے ترجمہ جس کا یہ ہے کہ اما جال علیک ال کے من منہارت کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کے اندر تنگی نہیں رکھی ہے اور اسی آیت کریمہ کے اندر جہاں رمضان کے روزوں کے مسائل لانے جان کے اللہ فماتا ہے یہ روید شرد السر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے اوپر سختی نہیں چاہتا ہے تو آسانی اس کے اندر ہے کہ یہ وقت جو ہے قضا روزوں کے رمضان کے اس کے وقت کے اندر اساط ہے اور وہ استعمال سامان تک ہے جیسا کہتے آشا فرماتی ہیں کہ ہم شعبان کے مہینے میں روزوں کی قضا کیا کرتے تھے یہ صحیح بخاری قدیث ہے تو کیا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہریتی بھی حسیہ عائشہ اور آپ کے دیگر متحراز شوال کے روزے نہیں رکھتے تھے ہر بھیز ایسا نہیں ہے وہ سوال کے روزے رکھتے تھے ہم عمری صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے آپ کے صحابہ رکھتے تھے آپ کے زیادہ متحرات رکھتے تھے لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شابان کے رمدان کے روزوں کی ادا کیے بغیر انسان سوال کے روزے رکھ سکتا ہے جیسا کہ سجی سے معلوم ہوا جیسے عائشہ فرماتی ہے کہ ہم شابان کے مہینے میں روزوں کی قضا کیا کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان رمضان کے روزوں کی قضا شابان تک کر سکتا ہے اور اس کے وقت, وقت،, وقت کے اندر مساط ہے لیکن شوال کا مہینہ محدت ہے آپ کو شوال کے مہینے ہی میں روزہ رکھنا ہے اس کے بعد اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا اس لیے اس کے اندر جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ انسان چاہے تو شوال پہلے روزہ رکھ لے رمضان کے یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں رکھ پاتا ہے پہلے چاہتا ہے کہ شوال کے روزے رکھیں اور اس کے بعد پھر چاہتا ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کی قضا کرے بعد میں تو ایسا بھی اس کے لیے جائز ہے جیسا کہ احساش رضنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک عورت رمضان کے مہینے میں بچہ دیتی ہے اور اس کے بعد یا اس کو جو ہے ولادت ہوتی ہے اور اس رمضان بھروزہ نہیں رکھتی اب وہ شوال بھر روزہ رکھے گی شوال بھر روزہ رکھے گی وہ رمضان کی قدا کرے گی پھر سوال کے روزے کب رکھے گی وہ اس لیے اس کے اندر صحیح کال یہی ہے کہ عورت اور اس کے سے جو بھی ہوں پہلے وہ چاہے شوال کے روزے رکھ لیں اور چاہے اور پھر رمضان کے روزوں کی قدا و بات کر سکے تو شوال کے روزوں کی میرے بھائیوں بڑی فضیلت ہے اور طریقے سے جو اسے اس کے روزے رکھے گا اللہ حقبان اس کے پورے سال کے روزوں کا سواب دیتا ہے رمضان کے شو روزوں رکھنے کے بعد کوئی عید نہیں آتی ہے ہمارے یہاں چیز با... پائی جاتی ہے کچھ لوگوں کے ہاں تو کہتے ہیںان سوال کے روزے ہمارے پورے ہوگئے وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں دعوت کرتے ہیں اور اس طریقے سے خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے سہوال کے روزے پورے ہوگئے گویا کہ ہم نے پورے سال کا روزہ رکھا اس خوشی نے لوگ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں میرے بھائی ایسی کوئی چیز حدیث ثابت نہیں ہے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا آپ روزہ رکھیں اس کو عید منانا خوشی منانا جشن منانا دعوتیں کرنا اہتمام کرنا کہ ہمارے شعر کے شعروں کے پورے ہوگئے ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا یہ بالکل جائد, ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور انسان آپ خود دیکھیں یہ عید اسلام کے اندر ہی ہے ایک تو عید الفطر ہے دوسری عید الاضحیٰ ہے اور اس طریقے سے آپ حق کرتے ہیں یا اس طریقے سے انسان عمدان یا اور بہت ساری عبادات کرتا ہے تو, تو کیا ان عبادات کی خوشی میں کیا ان عبادات کی خوشی میں انسان کوئی پارٹی کا کسی جشن کا اہتمام کرتا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرتا تو آپ رمضان کے بعد سوال کے روزے رکھے کہ اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے تو اس نے اللہ نے آپ کو توفیق دی اللہ کا انسان شکر ادا کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن خوشی منائے اور جشن منائے لوگوں کو دعوتوں پر بلائے یا اس طریقے سے اور کوئی کام کرے ایسی کوئی چیز یا اس کو ششعیدی نام رکھے کہ یہ چھٹی ہے یا چک عید ہے دوسری تیسری یا اس طریقے سے کوئی اور نام دے اس طرح کا نام دینا بالکل یہ علیح سے جائز نہیں ہے تو میرے بھائیو اللہ حرب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مشروم روزوں کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ شوال کے روزوں کی فضیلت ہے اور شوال اہم مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے عظیم مہینہ ہے اسی مہینے کے اندر فض عہد بھی پیش آئی تھی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے تو معلوم ہے ہوا کہ شوال کا مہینہ یا کوئی بھی مہینہ ہو اللہ حرب کے نزدیک کوئی مہینہ منوس نہیں ہے کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر العالمین ہمیں شوار کے روزہ کو رکھنے کی توفیق رائے فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں پر قائم و قائم رکھے اور جو انسان عبادت پر قائم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل اور ایک علامت ہوتی ہے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کو قبول کیا آج بڑا المیہ ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں رمضان کے مہینہ گزرتے ہی لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں مسجدوں کو مر جاتے ہیں اس بات کی دلیل ہے گویا کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کیا انسان اپنے اعمال کو خود برباد کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مثال ایک عورت کی دی جو عورت جو ہے جو عورت سود ٹاٹتی ہے پھر اپنے بکھیر دیتی ہے جیسے کوئی آدمی محل بنائے اور محل بن کر کے تیار اسے توڑ دے بسمار کر دے اسی طریقے سے اس آدمی کی مثال ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی بات کرتا ہے لیکن جیسے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ رب العامن نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ بات اللہ رب العامن ہمیشہ ہماری رکھی ہے لہذا یہ سوال کا مہینہ ہو کوئی بھی مہینہ ہو ہر مہینے اللہ حرب العالمی نیکیوں کو آپ کے اوپر فرض کیا کچھ نیکیاں کچھ کیا آپ کے اوپر مسنون اور جو ہے نفلی کہلاتی ہیں تو اس طریقے سے اللہ ہرب العالمین نیکیوں کے دروازہ کبھی بھی انسان سے مت نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب براہین ہمیں نیک مال کرنے کی توفیق دے اللہ رب برامین ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اس کوتاوں کو درگزہ فرمائے اور اس طریقے جو چوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی رمضان کے مہینے میں آباد میں جو کی جائیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولت بخشے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہماری گردنوں کو جہنم سے اداد کرے جنت کے اندر داخلہ عطا کرے عام رب العالمین بارک اللہ علیور عرفان عظیم منافع نیو یارک بیاض حکیم ان میں اتحاد کے بعد ان کی ملکوں کو